امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات وصیت نمبر چھپن جب شریع ابن حانی کو شام جانے والے لشکر کے آگے دستہ مقدمت الجیش کا سردار مقرر کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے انہیں یہ ہدایت فرمائی صبح و شام برابر اللہ کا خوف رکھنا اور اس فریب کار دنیا سے ڈرتے رہنا اور کسی حالت میں اس سے مطمئن نہ ہونا اگر تم نے کسی ناگواری کے خوف سے اپنے نفس کو بہت دل پسند باتوں سے نہ روکا تو تمہاری نفسانی خواہشیں تمہیں بہت سے نقصانات میں ڈال دیں گی لہذا اپنے نفس کو روکتے ٹوکتے اور غصے کے وقت اپنی جست و خیز کو دباتے کچلتے رہنا